الحمد یا رب الله يا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بابا جانی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے برابر موافق بنا لیتے محبت محبت ہیں یعنی کہ اس کے برابر جانتے ہیں نا اس بات پہ بہت اعتراض انت... کس بات میں برابری کا الزام متلا ہر معاملے میں تقریباً میں دو خدا آئے یہ مانتے برابری کیسے ہو سکتی ہے میں دنیا بھی مثال دیتا ہوں باپ اور بیٹے کا قد برابر ہو سب کچھ دیکھنے میں ایک شکل کے ہوں پھر بھی کیا اس کو برابر کہیں گے کہ باپ بیٹے کا فرق کہا جائے گا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے تو وہاں تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تو وہ خالق ہے وہ خالق ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مخلوق ہے ہم ابدہ و رسولو و کہتے ہیں ہم مطلب یہی کہتے ہیں نا اشحد اللہ الا اللہ وہ اشحد اللہ وحمد ابد رسولو اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو جب ہم نے اللہ تعالی کا بندہ تسلیم کر لیا اور بندے خاص ہیں بندہ خاص تسلیم کر لیا اب برابری کا تصور کہاں رہا گسید کر اگر وہ تصور وہ لانا چاہے تو الگ بات رات بتائیے رہ تو نہیں نا جیسے میں نے باپ بیٹے کی مثال دی نا کہ باپ اور بیٹا ہو ہی نہیں سکتے برابر تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو جائیں گے جو خالق اور مخلوق کو بولے کہ ایک ہی ہیں اللہ کے برابر ہیں تو, تو بھی مسلمان رہے گا نہیں نا. تو شرک جلی ہے یہ شرک شرکی ہاں کھلا شرک ہے مسلمان رائے نہیں شرک جو ہے نا کفر کی بدترین صورت ہے آخری سوال کیا کون سا سلام اور سلاد یعنی درود اور سلام پڑھنا افضل ہے نماز میں اور نماز کے علاوہ اور دوسرا یہ اعتراض ہے یہ کہتے ہیں کہ جہاں اگر درود سلام پڑھیں تو علیہ وسلم نہیں سنتے اگر گمد خزرہ پر حاضر ہو کر پڑھیں تو پھر سنتے ہیں پہلا سوال گمد خزرہ پر وہ سنتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پھر اس کا سبوت ان کے ذمے رہے گا کہ وہ کتنے فاصلے سے سنتے ہیں اور کتنے پردوں میں چھپے رہے تو سنتے ہیں اور اس سے زیادہ پردے آ جائیں تو نہیں سنتے اب سبز گمبد کے اندر قبر انور ہے اب وہ کتنے من مٹی ہے مجھے نہیں پتا خاک کے سفاتوں پر جلوے لوٹ رہی ہیں نا میرے آقا کا اس میں منور اندر تشریف فرمائے پھر وہ دیوار بنی ہوئی ہے وہ محمد پانچ کونے کی دیوار بنی ہوئی ہے پھر وہ پتہ نہیں جالیاں تو کیا کیا اتنی دور اگر کوئی کسی کو بند کر دے تو وہ ساؤنڈ پروف تو ہو گیا فل ساؤنڈ پروف کوئی سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا تو اب گمبد خزرہ کے پاس یہ تو اور باہر آ گئے چلو یہاں تک بھی سن سکتے ہیں تو مسجد نبوی شریف اللہ صاحب میں گمبد خزرہ نظر آتا ہے باہر سے بھی نظر آتا ہے تو کتنے فاصلے سے جہاں جہاں سے نظر آئے وہاں تک سن سکتے ہیں تو جبل اخد پر سے بھی گمبد خزرہ نظر آتا ہے تو کتنے میل تک سن سکتے ہیں یہ کوئی روایت لائیں گے ۔ اے مطلب کوئی آدمی میں سمجھ کی بات کرے کہ قبر شریف کے اندر منو مٹی دل یعنی کہ نام ممکن ہے کہ کوئی بندہ سن سکے تو پتا چلا اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے ان کی سننے کی طاقت ہے آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو یہ جو موتریز ہیں یہ بھی پڑھتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبر اللہ آخر یعنی یا کہہ کر پکارا ٹھیک ہے ان کو تو اب یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اگر یہ سنتے تو کتنی دور سے سنتے ہیں قبرستان تو اب مرکز الیا کا شاید قبرستان پورے پاکستان میں سب سے بڑا ہے میلوں تک پھیلا ہوا ہے تو کتنے فٹ یا کتنے گز کے فاصلے سے ان کو سلام کیا جائے انہیں پیس پیس میں جا جا کر سلام کیا جائے قبروں کو دو دور ایک ہی جگہ دیکھا جاؤ گے سلام کر دیا تو پہنچ جائے گا تو یہ فیصلے یہ لوگ کریں گے ہمارے پاس تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان راق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر ان پر پر اللہ جل نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو تمام روح زمین کے لوگوں کی آواز سن کر درود پاک سن کر مجھ تک پہنچاتا ہے تو کیا پیارا آقص صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سن سکتے اور کیا یہ ضروری ہے کہ آقص صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبت خزرا پر خود حاضر ہو کر سلام پڑھے تو تب جواب ارشاد فرمائیں گے جو جہاں بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آقص صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک عرض کریں تو کیا یہاں سے پڑھا ہوا درود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنتے ہیں آزاد فرما فرمادے تھوڑا احکاط تھا میں انشاءاللہ آپ کو بالکل بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی بھول جاتا ہے فرشتے لکھ کر یاد دلائیں گے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی جناب میں امال نامے پیش کرتے ہیں تو یہ سارا نظام ایک بنا ہوا ہے یعنی نوز بلّہ یعنی یہ اس کا مطلب اگر یہ لیتے ہیں تو اللہ تعالی پر تو بہت سارے اس طرح نوز من منظالک الزامات آ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرماتا ہے بلکہ قرآن کریم میں یاد آیا سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبی السلط سے فرمایا بما تل کا بھی کا یا موسا اے موسا تیرے سیدھے میں کیا ہے تو موسا علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ کیا تجھے نظر نہیں آتا میرے میں کیا ہے معذ اللہ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سیدھا نظر آ رہا ہے اور یہ نظر نہیں آ رہا کہ سیدھے میں کیا ہے تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح کہ شاہی دربار کے آداب ہوتے ہیں کہ وہ شاہی دربار میں خدام جو ہے وہ مطلب وہ پیش کرتے ہیں سب تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے عالم ہیں یہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے ضروری ہے سب سے زیادہ علم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اتنا وسیع علم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو اس لیے یہاں یہ اعتراض اشکار پیدا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہے کہ فرشتہ سرکار سے زیادہ جانتا ہوں ماض اللہ آداب ہے سرکار کی مطلب بارگاہ کے کہ وہ پیش کرتا ہے ورنہ ایسی روایتیں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنتے ہیں وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت لاکھوں سلام جنت میں میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی چاپ سنی اور بلال سے فرمایا کہ آخر ایسا عمل کون سا کرتے ہو یہ مضمون حدیث شریف کا بےآن ہی الفاظ یاد نہیں مجھے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں وضو کرتا ہوں جب بھی تو دو رقع تحیت الوضو بھی پڑھتا ہوں اسی طرح کی روایت پڑی ہوگی آپ حضرات نے تو میرے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو خود مطلب نے نا کہ ایک بار فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے آواز سنی کہ وہ ستر سال پہلے ایک پتھر اوپر سے چلا تھا جہنم کے اوپر اب وہ جہنم کے تلے میں پہنچا ہے اس کی آواز سوری. اس طرح کی کئی روایتیں تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کے سنتے ہیں ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر دو آ اور دو کاٹ تھے تو اس سے آپ دور کا دیکھتے تھے اور دور کا سنتے تھے بہرحال بہت ساری روایتیں اس طرح کی مل سکتی ڈھونڈنے جائیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پگار سکتے ہیں اور دوسرا تو آپ بتائیے پکار سکتے ہیں کہ نہیں پکار سکتے آپ آپ خود بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے پکار دل مانتا ہے کسی اور کا اعتراض تھا کسی اور کا اعتراض تھا اس کا جواب دیں آپ جواب دینے کے لیے کسی کی مدد مانگ رہے ہیں نا اس وقت کرامات شہر خدا اس میں سوالن جوابن کافی مواد دیا گیا ہے مدد مانگنے کے تعلق سے اس کا مطالعہ کر لیں گے تو اگر آپ کے بسو سے بھی ہوئے تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ بعض افراد جن کو تعویزات اطاریہ کی برکت سے بہت فائدہ نصیب ہوتا ہے تو وہ خوشی میں مٹھائی کا ڈبا لے کر آتے ہیں اب ہم ان سے نہیں لیتے تو کیا اس سے ان کی دل آزاری نہیں ہوتی اس کا شاید جی دل آزاری کیسے کہیں گے دل آزاری تو سمجھ میں نہیں آتی اس کا ہونا اگر ہاں جھاڑ کے دے دیا نہ آپ کے جملے اس کی دل آزاری کر دیں گے مٹھائی قبول نہ کرنا وہ تو مطلب کوستا ہوا دل میں خوش ہوتا ہو جائے گا کہ ہر اچھا ہوا نیجیے اس وقت میرے اپنی مٹائی بچی ایسا بدخلا کے تو یہ تو آپ کرنے سے تو پھر میرے آکا الادت کا جو واقعہ ہے کہ کسی صاحب نے آ کر برفی کی کوری آڈی پیش کی تو الادت نے فرمایا کوئی کام ہو تو بتاؤ نہیں حضور زیارت کے ہوں آپ کی ہے تو وہ دو تین بار پوچھا ہوگا تو اس نے مطلب پھر آپ نے اندر بھجوا دی اب پھر وہ کچھ لمحوں کے بعد بولتا ہے بزرگ تاویز چاہیے تو آپ نے آواز دے کر مٹھائی منگوائی واپس وہی برسی کی ہانڈی اس کو تعویز بھی دیا اور اس کی برفی کے ہانڈی واپس دی کیا ہمارے یہاں تعویذ دکھتا نہیں ہے مگر مٹھائی کی وہ کوری ہانڈی جو واپس دی یہ ناجائز نہیں ہے مٹھائی اگر کسی نے لی یا کسی نے تعویز کی اجرت لی تو یہ ناجائز نہیں ہے ہماری قادریہ سلسرے میں یہ ناپسندیدہ ہے کوئی لیتا ہو بابا جی تو آپ بولو کہ یہ گناہگار ہو رہا گناگار نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا تو ہم چونکہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے فتوا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں مزید یہ کہ سرکار حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی یہ اکایت جو یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے لیے مثال راہ اور تیسرا ہی کہ دعوت سومی کا مدنی ماحول ہے اس میں اگر یہ مٹھائیاں لینے کی اجازت دیں گے نا ان کو تو پھر یہ پہلے تو لیں گے کوئی دینے آگے تو دیں گے لیں گے پھر وہ اشارے کرنا شروع کریں گے جیسے بابا جی کے پاس میرا جانا ہوا تو کبھی وہ بہت پرانی بات ہے تو بابا جی نے اس طرح وہ ترکیب ہاں یہ ہاں فلا کے وہ یوں تھا اس کی بچوں کو یا اس کی ماں کو یا بہن کو تو فقیر سے وہ تعویذ لے گیا تھا فقیر نے کچھ علاج کیا اس کا تو ٹھیک ہو گئی تو یہ لفافہ گنتی یہ گیارہ سو روپئے اور یہ مٹھائی کا ڈبا لے کر آیا یوں دو تین مہینے دیکھے نا تو میں یار انڈائریکٹ یہ مانگ رہا ہے کہ خالی ہاتھ بتایا کرو کچھ نہ دیا کرو زبان سے بےچارہ نہیں بولتا کہ مجھے دو فیس ابھی لطافیز دی رہے تو یہ ایک میرے اوپر امپریشن پڑا بلّہ عالم ان کی نیت جو بھی ہو ورنہ یہ بتانے کی ضرورت کیا سب کو یہ سارا اس طرح کو تفصیل تو انڈائریکٹ پھر ہماری قوم جو ہے نا کہیں انڈائریکٹ اور پھر ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کر دے تو اس لیے وہ نزلے کو روکو تاکہ بخار کی رکاوٹ تو اس پہلے سے کو ہم نے مٹھائی لینے کی اجازت ہی نہیں دی مٹھائی لینی ہی نہیں ہے یہ نوٹیں لینی شروع کرو گے مجھے شوگر ہے مٹھائی میں نہیں کھا سکتا آپ کی بڑی مہربانی اگر آدھی قیمت اس کی رقم ہی دے دو بدلے تو اپنے لیے ہم پھر بدنام ہو سکتی ہے داؤت اسلامی کو ہم ایک سنت و بری تحریک سے وابستہ ہے اور لوگوں کو ہمیں قریب لانا ہے تو یہ پیار محبت سے لائیں گے ان سے پیسے بٹور بٹور کر یا پیسے وصول کر کر کے اس طرح کے معاملات میں نہیں لائیں گے کہ تعویذات کے پیسے لینا اگرچہ جائز لیکن عوام میں مایوب ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے باتیں کرتے دیں گے لیکن باتیں بھی کریں گے عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم و رسول و علم ازب اللہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نبیز رضا اچاری مرکز وولیا لاہور سے مجلس مختوبت میں بھی ذمہ داری دورہ حدیث شریف پڑھ بھی رہے جی اور مجلس میں بھی ہے جی بستا آپ کے پاس مفتیش کے طور پر ذمہ داری ہے ماشاءاللہ بعض نے اسلام عرض کیا تھا بعض نے دعا کے لیے بھی عرض کیا تھا علیکم و السلام, السلام, اللہ لنا بلکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ علیکم محمد قاسم تاریخ, تاریخ, تاریخ وبرکاتہ امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے توزات تاریہ کے بسے پر جو اسلام بھی بیٹھتے ہیں توزات دیتے ہیں چونکہ بعض اوقات جنات کے مریض بھی آتے ہیں جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو اس میں ان کی طبیعت جلالی سی ہو جاتی ہے تو ایسا کرنا کیا درست ہے کس کی جلالی ہو جاتی ہے بستا ذمہ دار کون ایسا جلالی جنات کا جو علاج کرتے ہیں تو <تصفح> کہتے ہیں کہ بال کی ج... طبیعت جلالی اس لیے ہو جاتی ہے ان یہ کبھی اس کو آ ہوگا غصہ ایک دو بار تو کسی نے بول دیا ہوگا یار جنات اتارتا نا تو جلالی ہو گیا اب اس کا ذہن بناؤ گے ہاں میں جلالی ہو گیا میں جلالی ہو تو اب اس کو جلال شاہ بابا کی سواری آتی رہتی ہوگی باقی جتارنے والے جلالی ہو جاتے ہیں یہ ضروری تو نہیں ہے خدا بہتر جانے بازار تو ضروری نہیں ہے تو اپنا یہ ذہن بنانا کہ میں جلالی ہو گیا ہوں غصے والا ہو گیا اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوں گے ذہن بن گیا تو غصہ آتا رہے گا اس کے میں ہوں ہی غصے والا میرے سے زیادہ بات نہیں کرا میں غصے والا ہوں یہ بھی جملے شاید آپ نے سنے ہوں بازوں سے بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کی تھوڑی سی رائن میں فرما دیں اس کے بارے میں یہ پاک کے حدیث بیان میں حدیث پاک, پاک میں جماعت, جماعت, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہاں اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ تعالی جسمانی ہاتھ والا تو نوز بلّہ یعنی جسم جسمانیہ سیر اللہ تعالی پاک ہے اور یہ ماننا فرض ہے ٹھیک ہے نا ضرورت دین میں سے ہمارے لیے کہ اللہ تعالی کو اگر کوئی یہ مانے کہ جس طرح انسانی جسم کا ٹکڑا ہے، ہاتھ دیکھی جز ہے نا ایک انسانی جسم کا تو اللہ تعالی کا بھی اس طرح کا کوئی جز مانے جسمانی تو وہ تو مرتد ہو جائے گا اسلام سے کھاری ہو تو. تو اللہ تعالی کا ہاتھ ہے اس سے مراد تاک نشان پڑ رہی ہے تاک نشان دے گا کسی نے آپ تو سمجھتے ہوں گے تاکہ نسیان کس کس کے پاس ہے تاکہ نسیان دیکھا گا بھی جو جواب دے پیچھے والے بپا کچھ... جو غلط جواب دے گا تاکہ نسیان کا ایک ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کا مدنی تحفہ قبول کرے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام محمد سردار تاریخ جامعت المدینہ بھاوا نگر سے پاپا جانی تاک کے نسان کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بھول جانا جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کو وہ پہلے بہت اتر کی فضیلت والا کاٹ ماشاءاللہ یہ محاورہ ہے تاک کے نسان پر رکھنا بلا دینا بول جانا یہ توئی تو اردو میں بولتے ہیں نا دو نقطے والا تابعزاتی اطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ شرکت کا سلسلہ ہوتا ہے موقع ملتا ہے تو تابزاتی اطاریہ کے بستوں پر عموماً استخارے کروانے کے لیے مریض آتے ہیں تو جب استخارہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اثرات کا بھی اشارہ آتا ہے تو یہ اثرات کس چیز کے ہوتے ہیں تو ان اثرات سے کیا مراد ہے اثرات سے مراد تو یہاں جن کا اثر یہ لیا جاتا ہے آصف جن ہزار نام ہے اس کے اوپر کی آوار پتا نہیں کیا کیا ہر ایک اپنے اپنے انداز میں لیتا تو آپ لوگوں نے اس کی طرح بنا دی اثرات عوام سمجھ جاتے ہیں اثرات میں عام طور پر اگر اثرات کم سے کم آنے چاہیے بےچارے ڈر جاتے ہوں گے یار دوسرا بابا جی اگر کاٹ کرنے کے لیے بول دے گا نہیں نہیں تم کو مجھے نظر مئی گئے کام سے تو اللہ بہتر جانے تو اب یہ سکھارے جتنے بھی ہوتے ہی ہیں یہ کنفرم تو ہوتے ہی نہیں کوئی بھی سکھارا ایسا نہیں ہوتا جس سے علم غیب قطری حاصل ہو سلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان جامع المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت مرکز العلیہ لاہور پیارے باپا جان درجے کے طالب علموں نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا اور علیکم علیکم السلام میرے اوپر جواب واجب ہوگا کیوں آپ نے خبر دی ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ سلام کہہ دینا یہ تو آپ نے خبر سنائی نا آپ کو سلام کہا ہے یہ تو آپ نے کہا نہیں باپا کیا کہنا چاہیے اگر یہ جملہ شاپ کہ آپ کو طلبہ کرام نے سلام کہا ہے اگر بھی نے کہا ہے تو سب کا کیا ورنہ آپ کو کچھ طلبہ نے یا جن جن طلبہ نے سلام کہا ہے وہ سلام آپ قبول کر لیں پہلے بابا جان میرے درجے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے علیکم السلام جزاک اللہ خیر <اللح> سوال یہ تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یا کتے یا شیدا کیا کہا جائے گا یہاں پر ادب یہی ہے کہ شیدا کہا جائے کتے کہا جائے کتے مانے کتنے تو لفظ وہ کتا لیکن ناطخان کو چاہیے کہ جب وہ شہدا پڑھے تو پہلے وضاحت کر دے کہ حضرت نے یہ لکھا ہے تاکہ لوگوں کو حضرت کی اجزی بھی پتا چلے اور میں ادبن یا لفظ شہدا استعمال کروں گا کہاں سے مرکز سال سام میں جی سن لو ڈالیپل